عرفات جاتے وقت کی دعا منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر یا تلبیہ پڑھیں روایت عن عبد الله ہبن عبد الله ہبن عمر ان ابی قال غدونا غد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممنن الى عرفات من الملبی ومن من المقبر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منا سے عرافات کو روانہ ہوئے تو ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا اور کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا